رب رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا نور اللہ نبی کریم الفرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری طرف سے کوئی علم کی بات لکھی فقط تبعه ما الصلاه عليا اور پھر اس کے ساتھ میری ذات پر درود پاک بھی لکھا لم يزل في اجر ما قرئ ذلك الكتاب جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی اللہ تبارک وتعالى لکھنے والے کو اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا صلوا على الحبيب صل الله تعالی علی محمد صلى الله تعالی علیہ وسلم صلاه و سلاما عليك يا صغير يا صغير يا رسول الله ایک لفظ ہوتا ہے فضول اور ایک لفظ ہوتا ہے با مقصد فضول چیز ڈی ویلیو ہوتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی کوئی منزلت نہیں ہوتی کوئی اس کا مقام نہیں ہوتا اور جو بامقصد چیز ہوتی ہے اس کی ویلیو بھی ہوتی ہے قدر بھی ہوتی ہے اور لوگ اس کو محسوس بھی کرتے ہیں اور وہ معاشرے کے اندر ایگزسٹ بھی کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں اللہ سے بارک نے ہمیں بنی نو انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا تو ہمارا بھی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد جو ہے وہ رکھا ہے ہم دنیا میں آئے ہیں مقصد حیات کے ساتھ آئے ہیں وہ مقصد حیات کیا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم نگران مرکزی مجلس شورا سے مدنی پھول لیں گے آپ کی کالس کو آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے ایک مدن گلدستہ ہے موضوع سے متعلق آئیے آپ کو دکھاتے ہیں دنیا میں ہر شے کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے انسانی جان یعنی حیات وہ نعمت ہے جس کا رب اجزا وجل کی بارگاہ میں جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے انسانوں میں حیات کے ساتھ مقصد شامل کیا جائے تو کیا مقصد حیات یہ ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی سنوارا جائے یا اعلیٰ تعلیم بہترین نوکری وسیع کاروبار پیسے کی ریل پیل یہ سب یا یہ سب مقصد حیات کو پانے کے لیے ذریعہ ہے اگر یہ ذریعہ ہے تو پھر مقصد حیات کیا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنا مقصد حیات بنانے والے کہیں اپنی زندگی کے اصل مقصد سے دور تو نہیں ہو گئے کیا بے مقصد حیات بننے دے گی کسی معاشرے کو مثالی معاشرہ ماشاءاللہ اللہ آج زکات کا نصاب کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں نگران شورا کے مدری پھول سنیں گے آپ انشاءاللہ لیکن زکات کا نصاب آج کیا ہے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں چار جون دو ہزار سترہ کا نصاب چاندی کے حساب سے سینتیس روپے جون دو ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے سینتیس روپے جون 2017 ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے سینتیس ہزار ماشاء اللہ تعالیٰ میں انفاق فی فیصبی اللہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اموال کی زکوۃ اللہ کریم ہم سب کو نکالنے کی توفیق رفیق مشمت فرمائے سیدی آج اگر ہم اپنے معاشرے پر دیکھیں تو عمومی طور پہ جو افراد معاشرے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی ایم کوئی نہ کوئی ارادہ اپنا بنایا ہی ہوتا ہے اور وہ اپنی اس منزل کو پانے کے لیے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچنے کے ذرائع اور اسباب جو ہیں ان کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں آپ کس مقصد حیات کی بات لے کر آج یہ ہاں سلسلے میں بیٹھے الحمد للہ رب المین والسلام معیلہ سید المرسلین ظاہر ہے کہ ہم جب بھی کوئی یہاں تذکرہ کریں گے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ہمیں کرنا ہے جی ایک مسلمان کو اس بات کے حوالے سے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں میرے زندگی کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کو کسی اور سے رابطہ یا رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اس کے عرب کا کلام ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم عطا کیا اس کے سامنے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں پھر سب سے بڑھ کر یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک آئیں <تصفح> اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو انداز ہمیں نصیب کیا عطا کیا اور جو ایک رہنمائی موجود ہے دیکھیے قرآن قریب میں کئی جگہوں پر زندگی اور موت اور زندگی کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے ہم نے اپنی عبادت کے لیے جنوں انسان کو پیدا کیا کیا لوگ یہ گمان میں کہ یوں ہی پیدا کر دیے گئے کیا یہ پلٹنا نہیں ہے یا زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم تم میں سے کون اچھی اچھے کام کرتا ہے اس طرح کئی مضامینرآن کریم میں آپ کو ملیں گے قرآن کریم میں ایک جگہ پر جو اشاعت فرمائے نا لقت کان فی رسول اللہ وسود الحسنہ میں کہوں گا کہ اگر اس کو تھوڑا سا غور کر لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی زندگی میں بہترین پیروی ہے یہی وہ مقصد حیات ہے جس پر ہمیں آنا ہے اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو زندگی گزارنے کا جو انداز ہے ہم اس کو میرا خیال ہے اگر تفصیل سے تم کیا جا سکیں گے اتنا ٹائم نہیں ہے لیکن اگر اس پر غور کریں گے تو شاید ہمارے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں آ جائیں گی یعنی ایک محض مسجد میں رہنے ہی کا نا مقصد حیات نہیں ہے ٹھیک ہے تو مقصد حیات زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے صحیح. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کرے جی. اور آقا کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے اور اس کے ان کے ارشادات کے مطابق عمل کرے اپنے مقصد کو یہ پا لے گا ٹھیک ہے یہ بتائیں آپ جو بات کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس نے اپنا ایم یہ رکھا ہوا ہے اپنا مقصد یہ رکھا ہوا ہے کہ میں نے بہت سارا پیسہ کمانا ہے یا میں نے ایک اچھی گاڑی لینی ہے یا میں ایک ہزار اسکوائر فٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنا بنگلہ بناؤں گا بنگلور بناؤں گا یا میں کوئی اپنی عمارت بناتا ہوں یا بہت بڑا بزنس جو ہے وہ اسٹیبلش کروں گا اگر کسی نے اپنا یہ مقصد بنایا ہوا ہے تو اس میں کیا حرج ہے دیکھیے مقصد جو اس نے بنایا ہے اس میں اچھی اچھی نیتوں کو داخل کرنا پڑے گا اگر اس یہاں اس کی باطل نیت یعنی اگر کوئی اس لیے پیسہ کماتا ہے کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو محتاجی سے بچائے گا سوال سے بچے گا تو اس کو مجاہد کی سبیل اللہ کہا گیا ہے اللہ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ یہ قیامت میں آئے گا اس حال میں کہ اس کا چہرہ چودویںات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا تو اس کی نیت کیا <تصفح> ہے کہ میں اس لیے کما رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو محتاجی سے بچاؤں گا سوال سے بچوں گا جی شریعت متحرہ جو ہمارا دین ہے وہ سوال پر پذیرہ ہی نہیں ہے سوال کرنے کی ترقیب نہیں ہے اب مطلب کہ یہاں ہمارے یہاں یہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر, بہتر, بہتر ہے, ہے, ہے, سبحان ہے سبحان اب اگر یہی شک کمانے والا اس لیے کماتا ہے کہ میں مالدار بنوں گا فخر کروں گا تفاخر کے لیے کماتا ہے تو اب اس کی مذمت شریعت مطالعہ کرتی ہے اور اس کی اس نیت کو اچھا نہیں کہا جائے گا یہ نیت اس کی بری ہے کہ اس پہ و تکبر ہے لوگوں کو نیچا دکھانا ہے اپنے اندر ایک اب رہی بات آپ کی جو یہ چیز ہے کہ میں یوں کرنا چاہتا ہوں میں یوں کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی اپنے حلال ذرائع سے جی. یہ بات بری نوٹسیبل ہے اگر کوئی اپنے حلال ذرائع سے حقوق تلف کی بغیر اگر اس طرح کوئی چیز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور نیت بھی اس کی باطل نہیں ہے بری نہیں ہے تو اس کی مذمت کہیں نہیں پڑی ٹھیک ہے نا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے کام میں یہ کہیں اپنے مقصد کو نہ بھول جائے کہ اچھی گاڑی اگر کوئی چاہتا <تصفح> ہے کوئی شادہ مکان کوئی چاہتا ہے تو یہ اس کی زندگی کی ضرورتیں ہیں اس کا مکان اس کی زندگی کی ضرورت, ضرورت ہے, ہے اس کی غذا اس زندگی کی ضرورت, ضرورت ہے لباس کی زندگی کی ضرورت, ضرورت ہے, ہے سہولیات کا چاہنا چاہتا تو بعض سہولیات زندگی کی ضرورت بن جاتی ہے مگر ضرورت کو اور مقصد کو جدا کر کے چلے گا تبھی اس کی کامیابی ہے اگر یہ ضرورت کو مقصد بنا لے گا سبحان اور مقصد کو ضرورت بنا لے گا تو تو یہ خود ہی اپنے راستے سے ہٹ گیا یہ خود ہی اپنے مقصد سے ہٹ گیا جو چیزیں ضرورت ہے اس کو ضرورت تک رہنے دے اور جو مقصد ہے اس کو مقصد تک رہنے دے مقصد ہمارا ہمارے رب کو راضی کرنا ہے رب کی عبادت کرنا ہے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہمیں پلٹنا ہے تو اگر کوئی شخص حلال ذریعے سے اب اب سوال میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین سے کروں گا کہ کوئی بہت زیادہ پیسے والا ہے اس طرح کی سہولیات کی طرف جانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں پیسہ بھی کماؤں تو اس سے فتن دور میں اس کو حلال ذرائع استعمال کر کر اس طرح پیسہ کمانا ناممکن نہ نہیں کہتا میں ناممکن نہیں ہے جن کے پاس بھی ایک کشادہ نارمل ایک مکان ہے یا گاڑیاں ہیں یا اس طرح کی سہولتیں ہیں یہ حرام روزی سے اس نے سب کچھ بن ہے ضروری ہے ہمارے کی کوئی دلیل نہیں ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ پیسے والا اس دور میں بننے کے لیے ضروری ہے کہ مطلب آدمی پہلے دیکھ تو لے کہ پیسہ کمانے کے شرح احکام کیا ہے تجارت کے شریع احکام کیا ہے اجارے کے شریع احکام کیا ہے, کی کیا ہے۔ اب کسی کو شریع احکام کا ہی پتہ نہیں اب تجارت کر رہا ہے جی. اور تجارت کا سے علمی ہی حاصل نہیں کیا جس سے وہ اپنے آپ کو حرام سے بچا سکے تو وہ وہاں گناہ گار ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں دوسری بات یہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ حلال کمانا یہ انسان کی ضرورت ہے گھر بنانا یہ بھی انسان کی ضرورت ہے اپنی غذا اپنی غذا کے لیے تگ و دو کرنا یہ بھی انسان کی ضرورت ہے اب آپ دیکھیں بندہ جو اپنی ضرورت میں لگا ہوا ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی فیکٹری آنر ہے یا کوئی مل آنر ہے یا آپ دوسری طرف لے لیں کہ اگر کوئی دکاندار ہے اپنی دکان پر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ جب اپنے کاروبار کو بھی ظاہر سی بات ہے کاروبار ٹائم مانگتا ہے دکان جو ہے یہ بھی ٹائم مانگتی ہے اب یہ ٹائم بھی دے گا آپ, آپ کہنے ہیں کہ نہیں مسجد میں جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بھی آنا پڑے گا کیتا, پھر میں نہیں کہتا ہماری شریعت کہتی ہے میں تھوڑی کہتا ہوں ہماری شریعت کے لیے شریعت کی باتوں کو تو آپ کو آن کرنا ہی کرنا کیا صحابہ کرم بازار میں نہیں تھے کیا صحابہ کرم سفری تجارت نہیں کرتے تھے کیا یہ اونٹوں مال لے لے کے جانا مال لے لے کر آنا کیا یہ تجارت نہیں ہوتی تھی کیا بازاروں میں جا جا کر نکی کی دعوتوں کے سستے نہیں ہوتے تھے ابو رضی اللہ تعالیٰ نے بازار ہی تو گئے تھے لوگوں تو بازار میں ہو وہاں مسجد میں آ, سرکار کی میرا تقسیم ہو رہی اللہ ہے اللہ اللہ بازار اللہ سے اللہ ہی تو انہوں نے بھیجا تھا علم دن سیکھنے کے لیے ٹھیک ہے اور کسی کے کسی صحابی کے بارے کسی کے بارے پڑھا کہ وہ بازار جاتے تھے تاکہ لوگوں کو سلام کریں سبحان اللہ اچھا اللہ پھر عمر عمر رضی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد کے جو عالم ہوا ہمارے بازار میں نہ آئے تو صحابہ کرام علیم الرضمان کیا تجارت نہیں کرتے تھے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے کیا تجارت کے دیگر روزگار کے پیشے نہیں کرتے تھے تو ایسا نہیں ہے اس کو کس نے کہا ہے کہ یہ مطلب ہم اعتدال کی بات کریں تجارت ہے کاروبار ہے لیکن قرآن خود کہتا ہے وہ کہ رجالیم کیا ہے وہ مرد وہ ہیں جنہیں غافل نہیں کرتی تجارت اللہ کے ذکر سے تو جب اذان ہوتی ہے تو جو مرد ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہے تو وہ اذان کی آواز سن کر بازاروں میں بیٹھے اور دکانوں پر نہیں بیٹھے رہتے وہ اٹھ کر مسجد میں جماعت نماز پڑھنے آتے ہیں اور جو قرآن میں کہا گیا کہ اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو ورک ماہر راہ تو وہ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرتے ہیں مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تجارت میں آپ بولو کہ مقصد اور پیسہ دولت تو آپ بتائیے کہ کتنے دولت کمانے والے گھر بنانے والے ہیں جنہیں دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے کتنے دولت کمانے والے گھر کمانے والے بلکہ میں کہتا ہوں غریب آدمی کو بھی دیکھ لیں خالی آپ دولت کمانا فیکٹری اونر اور ان کوئی کیوں لے رہے ہیں غریب آدمی کو کون سا قرآن پڑھنے آ رہا ہے ایک عام آدمی ہے جو اپنے گھر کا روزگار پورا نہیں کر پا رہا ہے تنگ دستی اور پریشانی کے میں رو رہا ہے آپ سے آ آ کر روحانی علاج مانگ رہا ہے اس کو مطلب طرح طرح کی پریشانی قرضہ چڑھا ہوا ہے اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے کیا اس کو پڑھنے آتا ہے درست دیکھ کر خالی آپ امید یا فیکٹری آنر یا گاڑی والے اور بیسے والے کے پیچھے آپ جو پڑے ہوئے ٹھیک ہے انہوں نے بھی غفلت کی زندگی کو ایک اپنا شیار بنایا ہوا ہے مگر وہ مال کی مال کے کمانے میں غفلت اگر ہو گئے تو غریب آدمی کون سا آدمی بن چکا ہے سارے کے سارا نہیں فرے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سے غرب آپ کو ملیں گے ایسے پریشان ملیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ اپنی غربت دور کرنے کے لیے وہ ایفرٹ کرے کوشش کرے محنت کرے امیر بننے کے لیے کوشش کرے ایفرٹ کرے یہ کرے وہ غریب غربت سے نکالنے کے لیے کرے دیکھیں غریب ہو کہ امیر ہو یا متوسط الحال ہو مسلمان کو جو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے اپنے مقصد کو سمجھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرم کی زندگی کو سامنے رکھے اس میں اتنی کمپلیکشن میں جانے کی کیا ضرورت ہے ہم لوگوں نے دنیا کی بہت ساری چیزوں کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے ہم نے فلا فلا مطلب کہ وہ نام لے لیا جاتے ہیں بھائی دنیا کے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں تو دنیا کے اتنے کامیاب لوگ ان کے نام ہے میں ابھی آ رہا تھا میں اتنے دنوں سے جو کہہ رہا ہوں نا اسکول کالج یونیورسٹی اسکول کالج یونیورسٹی ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا ہماری مختت المدی کتابیں آسان نے کیا میں اثر کے بعد عموماً اس سے کچھ تو کچھ مدنی پھول ہمارے متکفین اور مدنی چنہ کے ناظرین کو دینے کی کوشش کرتا ہوں آسان نے کیا اس کتاب کو میں پڑھ رہا تھا اس میں مولانا سازار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی محدیث اعظم پاکستان اللہ کے ان بقر و رحمت ہو ان کے بارے میں میں نے بڑی پیاری بات پڑھی ہو مجھے خود اپنے اس موقع پر تقویت مجھے ملی ان کے ارشاد سے وہ یہ تھی کہ جب یہ اسکول جاتے تھے پڑھنے کے لیے تو یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے بارے میں استاد صاحب کو کہا کرتے تھے کہ ہم کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پڑھائیے اور ہم کو بزرگوں کے واقعات بتائیے اس سے مجھے میرے اس جو میں چند دنوں سے جو اپنا موقف بڑا مطلب کہ میں بیان کر رہا ہوں مجھے وہ موقف کی تائید مولانا سردار مصعب رحمۃ اللہ تعالی کی اس ارشاد سے ملی کہ اگر ہماری اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں مقصد پڑھا دیا ہے نا یعنی کہ بھائی مقصد یہ ہے اب یہاں بچپن سے لے کر بیٹے کو شروع سے ہی ایک مقصد سکھایا ہے پڑھنا ہے کمانا ہے پڑھنا ہے کمانا ہے پڑھو کماؤ پڑھو کماؤ شادی کرو بچے ہوں گے دنیا میں چلے جاؤ یہ کر لو وہ کر لو اصل عبادت کی زندگی ہے ریاضت کی زندگی ہے اللہ کو راضی کرنے کی زندگی ہے اس پر ہم نے کس قدر اپنی اولاد کی تربیت کی ہے یہ سوال ہے ٹھیک ہے جی کال بھی ہے ہمارے پاس شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد ماجد رضا تاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ یہ سلسلہ مثالی معاشرہ بے حد منفرد اور ایک اپنے طور پر ایک انوکھا سلسلہ ہے اس میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے خاص طور پر ہم جیسی نوجوان نسل کے لیے اور آج کا ٹاپک بھی بے حد زبردست ٹاپک ہے مقصد حیات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقصد حیات زندگی کا کیا ہونا چاہیے جیسے کہ مثال کے طور پر صبح اٹھتے ہیں کھانا جیسے جانوروں جیسی ہماری زندگی ہو گئی ہے کہ کام کیا ہے سو گئے کام کیا ہے سو گئے کام کیا ہے سو گئے نہ دینوں کی فکر ہے نہ کچھ کی فکر ہے نہ آخرت کی فکر ہے کچھ بھی فکر نہیں ہے ہمارے اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں اس پر ابھی ہی تھوڑی دیر پہلے جو مدنی پھول دیئے گئے ہیں غالباً میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے اس قول کے ضمن میں وہ مدنی پھول کارامت ثابت ہو سکتے ہیں کہ تقریباً اسی طرح کے ملتے جلتے سوالات اور ہمارے سلمان بھائی کے اشکالات کا اس طرح کا جواب دیا ہے کہ جب ہمیں آخرت میں پلٹنا ہے آخرت کی تیاری کا ذہن دیا گیا قبر کی تیاری کا ذہن دیا گیا سات ساتھ ہم پر فرض عبادات ہیں ہم پر واجب عبادات ہیں پھر ہم پر حقوق العباد ہیں ہم پر سد رحمی ہے پورا ایک میں نے کہ پوری زندگی کا ایک انداز ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادیاں کی, کی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزاد و شہزادیاں بھی تھیں بالکل تھی, تھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کی بالکل کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیندی فرمائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ ودگزارا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ کیا ہمارے سامنے نہیں ہے کہ آپ نے خوشبو کے متعلق نہیں ارشاد فرمایا اور بہت ساری چیزیں زندگی گزارنے کے طریقے اچھا پھر صحابہ کرام علی ردوان کی زندگی صحابہ کرام کی زندگی سرکار کے سامنے تھی صحابہ کرام شادیاں کرتے تھے تجارت کرتے تھے بازار میں ہوتے تھے مارکیٹوں میں ہوتے تھے کاروبار کرتے تھے پورا ایک بازار ہوتا تھا اور مکہ مکرمہ اس وقت مین منڈی تھی تجارت کی مکہ مکرمہ مین تجارت کی منڈی تھی اور وہاں پر تجارت ہی تجارت کا سارا معاملہ تھا اسی ماحول میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمائیے صحابہ کرام آتے تھے نماز پڑھتے تھے سیکھتے تھے چلے جاتے تھے جماعت سے نمازیں پڑھا کرتے تھے عبادت کرتے تھے علم دین کے حلقے لگتے تھے اس پہ شرکت کرتے تھے الگ بات ہے کہ اس میں کیٹیگری اور صاب صفا کی بھی تھی جنہوں نے سب کچھ تر کر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں یہ مکمتوں پہ تھے با صابۂ کرم باقرت ہوا کرتے تھے زیادہ زیادہ ہوا کرتے تھے پھر وہ ایک سٹیج آیا ہے کہ وہ دین متین کی ایک اعلی درجے کے انقلاب میں وہ بڑے مطلب کے مشاورت کے اس حصے میں شامل تھے جن میں ہم خاص کر خلفۂ راشدین کا ذکر کرتے ہیں اور بھی کئی صحابہ کرام تھے جن کا ذکر ہوتے تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مریض کی عیادت کے لیے جاتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو دعوت ہوتی تو بطور مہمان تشریف لے جایا کرتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے بعض مواقع پر خوشتبئی کے واقعات مزا کے واقعات ہوتے تھے صحابہ کرام علیہ مرضوان اپنے بچے لاتے تھے صحابہ کرام انہیں پیار کرتے تھے پانی لاتے تھے سرکار سر صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دست مبارک داخل فرما کر اسے تبرک بنا دیا کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے تو یہ عمرہ ہے حج ہے نماز ہے عبادت ہے سل رحمی ہے پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی صاحبہ فاطمہ اظہر رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے پھر آپ کی جو ازواج متحرات تھی محت المن تھیں ان کے ساتھ ایک ایک پورا ایک معاملہ تھا وہی سیرت تو عدل ہے جو سرکار نے اختیار کیا وہ جو سیرت تھی وہ جو عمل تھا وہی عدل ہے وہی انصاف ہے جو سرکار کے ذریعے ہم تک ملا ہے تو اس طرح اپنی ازواج متحرات میں اپنی اوقات کار کی تقسیم کرنا پھر جب ایک سے زیادہ ازواج متحرات آپ کے ساتھ حاضر ہوتی ان کے ساتھ خوش طبعی فرمانا ان کے ساتھ مزاح کے کچھ معاملات رکھنا پھر ایک موقع پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ام المومنین ہماری امی جان امن ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو صحابہ کرم سے فرمایا کہ آگے آگے بڑھ جاؤ وہ آگے بڑھ گئے اور پھر آپ عزرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے فرماتے ہیں کہ آؤ دوڑ کا مقابلہ کرو دور کا مقابلہ ہوا یعنی yani دوڑے دونوں ایک مطلب یہ کتنا آج کے دور میں کون مطلب کہ یہ اللہ کی پنا کہ وہ تو مطلب بیویوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں دوڑ کا مقابلہ کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے نکل گئی پھر تو عرصے کے بعد اسی طرح کا سفر ہوا پھر وہ صحابہ کرم آگے نکل گئے اور پھر سرکار نے فرمایا کہ آؤ ایک بار پھر دوڑتے پھر مقابلہ ہوا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے نکل گئے اور بدلا تھا یہ ماحول یہ زندگی ہے سے کہ رسول محتشم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ گویا ہم سب کے لیے بہترین, زندگی بہترین زندگی ہے بہترین نصاب زندگی کہ کوئی شخص چاہے کہ میں سکسیزفل لائف کیسے گزاروں ایک کامیاب ترین زندگی کیسے گزاروں تو اسے چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدت طیبہ کا مطالعہ اور اپنی زندگی کے عنوان کو تلاشے کہ میں کس کیفیت کا حامل ہوں یعنی میں باپ ہوں تو دیکھیں کہ مصطفیٰ کے کی بابا کیسے تھے آ, سیدہ فاطمہ کے کی بابا کیسے تھے بیٹا ہوں تو دیکھیں سیدنا عبداللہ کا بیٹا کیسا تھا اس کیفیت کا حامل اگر وہ اپنی زندگی کا عنوان تلاشے سیرت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہترین اور کامیاب بطک بطک کی ضرورت بطک بطک نہیں ہے سلمان بھائی ہمارے قوم بٹک گئی ہے صحیح مطلب جس کو کہہ رہے ان کو پتا ہے کہ ہمارے مطلب ہمارا مقصد کہاں ہے ہماری زندگی اگر کامیاب کرنی ہے تو کس کے پیچھے چل میں مگر یہ ان <تصفح> کو بس وہی کالج یونیورسٹی اور سکولوں میں جس دن یہ سبق صحیح معنوں میں دینا شروع ہو جائے گا نا اس دن ہوگا اب یہ مطلب کہ آٹھ یا دس گھنٹے کی کلاس کے اندر پندرہ سے بیس منٹ کوئی آ کر اوپر اوپر سے بات کر کے چلا جائے باقی سب مائکل کی سائیکل چلاتے رہیں گے تو <تصفح> ایک بات یہ بھی تو ہے نا کامن سینس کی بات یہ بھی ہے کہ بالخصوص خصوص آج کا نوجوان جسے ہم پڑھا لکھا نوجوان کہتے ہیں وہ اس بات پر بھی غور کرے کہ آپ جب بھی کسی فیلڈ کا چناؤ کرتے ہیں تو پراپر کیریئر کاؤنسل کے پاس جاتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کی ترکیب بناتے ہیں آپ کو اپنے فیوچر کے متعلق سوچ بچار کرنی ہوتی ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے پروفیشن کو پر اختیار کروں گا یا کون سی فیلڈ کی اسٹڈی کروں گا تو مجھے فلا ترکیب حاصل ہوگی یہ میں کامیاب ترین یہ بن جاؤں گا یا کامیاب ترین وہ بن جاؤں میں جس فیلڈ کو اختیار کرنا چاہوں اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے بہترین شخصیت کی فراہمی کے لیے ان ان امور کو ساتھ لینا پڑے گا میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ نوجوان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ زندگی جو کہ اس کے آبا و اجداد نے بھی گزاری اور وہ دنیا سے چلے گئے یہ بھی تو چلی سال میں کبھی ایک دفعہ تو قبرستان جاتا ہوگا اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ کے کبھی اس نے اپنے دادا کی پردادا کی و ان کے بابا کی خبر کو دیکھا ہوگا اسے پتا ہوگا بالآخر میرا فیوچر یہ ہے تو یہ کامن سینس رکھنے والا کیریئر کاؤنسلنگ کرنے والا فیوچر کے متعلق غور کرنے والا اس بارے میں نہیں سوچتا کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہیئر آفٹر کی بھی کوئی لائف ہے اور بینگ اے مسلم یہ ہمارے اعتقاد ہے کہ ہمیں مر کر مٹی میں نہیں ملنا بلکہ ہم سے حساب و کتاب کے معاملات ہونے تو یہ نہیں سوچتا اس امر کو کہ اس کی کیریئر کاؤنسلنگ اس معاملے میں کیا ہے اس کا فیوچر اس معاملے میں کیا ہے کبھی اس نے کسی اسکالر کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی ہو کہ قبر کے امور ہوتے کیا ہیں قبر کے سوالات ہوتے کیا ہیں اور پھر قبر کی یہ تنگ و تاریخ گاتی آخر کب تک ہے یہ برزخ کے امور کب تک گزریں گے اس کے بعد پھر میدان قیامت کا قائم ہونا تو یہ کامن سینس کی بات نہیں لگتی ہے سب آج کے نوجوان کو اس بات پر سوچنے کی حاجت نہیں ہے کہ یہ تو آپ کے برائٹ فیوچر کی بات ہو رہی ہے جس فیوچر کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ تو شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہے کہ آخر کب تک چالیس سال پینتالیس سال پچاس سال پچپن سال ساٹھ سال ستر سال اس کے بعد ہیئر آفٹر ایکچوئل لائف تو وہی ہے ریئل لائف تو وہی ہے اور لانگ ٹرم لائف تو یہی ہے اب لانگ ٹرم لائف کے لیے لانگ ٹرم اسٹریٹجی کو اختیار کرنے کے واسطے لانگ ٹرم پلاننگ بھی تو کرنی پڑے گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قبلہ نگران شورا دامت برکات الریہ اور ان کے بھی آقا ہم سب کے امیر علیہ سنت دامت برکات الریا اور امیر علیہ سنت اور نگران شورا بھی رسول محتشم نبی معظم شفیع امن صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے جو اصل میں ہماری تربیت کرنا چاہتے ہوں یہی ہے کہ گر جہاں میں سو برس تو جی بھی لے قبر میں تنہا قیامت تک رہے تو حقیقی زندگی وہی ہے حقیقی مقصود وہی ہے کہ ہی کی تیاری کی کیون سا کہا نا کہ ہم مر کے مٹی میں ملنے کے لیے نہیں ہے تو ہمیں مر کے مٹی میں تو ملنا ہے ایک کانسیپٹ میں ملیں گے اور سوال جواب بھی ہوں گے البتہ یہ الگ بات ہے کہ بعض وہ ہیں جن کے جسموں کو اللہ تعالی قبر میں سلامت رکھتا ہے بول لیں امین جسم کی زیارت بھی کرواتے ہیں جی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ عمران ما بھائی مثالی معاشرہ معاشرے کی اصلاح صلاح و بہبود بح کے لیے بہت پیارا سلسلہ ہے مقصد حیات آج کا موضوع ہے حقیقت ہے کہ مقصد حیات بالکل بھول گئے ہیں اور ایسے معاملات میں پڑ گئے ہیں کہ جن میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے تھا بے مقصد اور نہ دین نہ دنیا ان دونوں معاملات میں وہ بالکل آ رہی ہیں ان میں بہت سے معاملات ہیں امید ہے کہ آپ بہت سے پہلو پر گفتگو فرمائیں گے مدنی پھول بھی ان شاء فرمائیں گے تو عمران بھائی آج یہ میں نے ارض کرنی تھی کہ مقصد حیات میں میرے رب کا کلام میری مراد قرآن پاک کا درس اور حدیث کا درس کیا ہمارے گھروں میں ہے کیا والدین یا بڑے بہن بھائی اس پر متوجہ ہیں تو آج مقصد حیات امید ہے کہ انشاءاللہ شاء جل اس پر متنی پھول آپ ارشاد فرمائیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ یقینا انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے گا تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک کتاب چاہیے کہ جہاں سے وہ اپنے لیے گائیڈ لائن لے گا اور وہ کتاب عالی شان کتاب جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں وہ کتاب قرآن کریم ہے تو اس کو درست پڑھنا اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یقیناً یہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے والے افعال اور اعمال ہیں سوال ہے ہمارے پاس یہاں پر میسج میں کہ مقصد حیات کو بھی پانا ہے اور علم بھی حاصل نہیں کرنا کیسے ممکن ہے علم حاصل نہ کرنا خود اپنے مقصد سے ہٹ جانا ہے جی علم تو حاصل کرنا ہے نالج کے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نالج تو ایک رولائٹ ہے ایک روشنی ہے بگے روشنی کے بندہ راستہ کیسے گزارے گا اندھیرے میں بھی کوئی راستہ چلتا ہے گا گر جائیں گے بھٹک جائیں گے راستہ بھول جائیں گے ٹوکر لگے گی تو روشنی کے بغیر تو کوئی بھی راستہ طے نہیں کیا جا سکتا اب وہ ہم ایسا تو ہے نہیں کہ تاروں کو دیکھ <coughs> کر تو تارا بھی روشنی ہے ستارہ بھی روشنی ہے وہ بھی چمکتا ہے جس کو دے کر ہم اپنے راستے تے کرتے ہیں تو اس کے بگر تو نہیں ہو سکتا یقیناً آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے یہاں میری مراد علم دین ہے کہ علم دنیا کے پیچھے پڑ کر ہم لوگ علم دنیا کے پیچھے اس طرح پڑے کہ ہم نے دین کو نہیں سیکھا نتیجہ ہمارے سامنے ہے جو ہم مقصد سے ہٹ گئے اب دیکھے کہ جی, ڈاکٹر جو ہوتا ہے یہ جو دوائی لکھ دیتا ہے یہ خالی وہ گولی کا نام لکھ کے دے دیتا ہے یہ بیماری کے لیے مریض کو یہ نہیں بتاتا اور نہ مریض پوچھتا ہے کہ اس کا فارمولہ کیا ہے مجھے وہ فارمولہ بتاؤ وہ فارمولہ لوں پھر میں اس کو سیکھوں پھر اس کو بناؤں پھر وہ گولی بنے یہ یہ نہیں ہے یہ کام سیکھنے سکھانے کا کام ڈاکٹر کا ہے ڈاکٹر سیکھے گا ڈاکٹر پڑھے گا ڈاکٹر نالج حاصل کرے گا ہمیں دوائی لکھ کر رہ دے گا ہم دوائی جا کے اسٹور سے رہ لیں گے اور اس کو کھا لیں گے اور شفا یاب ہو جائیں گے تو آپ لوگ جو مذہبی لوگ ہیں آپ لوگ دین پڑے, آپ لوگ دین, پڑے آپ لوگ دین سیکھیں اور ہمیں بتا دیں کیا کر ہم وہ کر لیں گے یہ مجھ سے کسی نے لٹرلی سوال کیا تھا تو آج یہ میں آپ کے سامنے دیکھیں مسئلہ یہ کہ آپ نے جو کہا کہ آپ لوگ پڑھیں آپ لوگ کریں آپ لوگ ہمیں بتا ہم لوگ سیکھ لیں گے ٹھیک ہے جائیں سیکھ لیں سیکھنے کے لیے بھی ظہر بات ہے وہ تو بندہ تو پہلے ہی جی چڑھا رہا ہے کہ میں جس جی حال میں سیکھنے کے کچھ تو کرنا پڑے گا نا پیاسے کو کنویں کے پاس تو پانی پینے کے لیے آنا پڑے گا نہیں پڑے, پڑے گا اپنی بیماری بتانی پڑے گی نا پرسکرپشن لکھوانی پڑے گی نا میڈیکل اسٹور والے بعد جانی پڑے گی سارے پہلے ہی ٹائم ہے؟ لگتا ہے ڈاکٹر جلتا ہے بات چیت کرتا ہے آپ کو فیزیکلی چیک اپ کرتا ہے تب جا کر برسوں میں جا کر پھر ڈاکٹر اس پوزیشن میں آتا ہے کہ آپ کو فون پہ بتا دیتا ہے کہ آپ نے یہ دوائی لے لینی ہے لیکن شروع میں ڈاکٹر آپ کو دیکھتا ہے اور آپ کی پوری فزیکلی وہ یہ سوال تھا وہ اس بیس پر مجھ سے کیا گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں آپ جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں بتا دی آپ نماز پڑھنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں آپ بتاتے ہیں جی نماز میں دیکھو فرائض بھی ہیں پھر یہ واجبات بھی ہیں پھر آپ آئے جی یہ سنتیں بھی ہیں پھر آئے جی مستحبات بھی ہیں پھر آئے جی مفصدات بھی ہیں پھر آئے جی یہ مکروحات تحریمیاں بھی ہیں تو یوں بھی یہ نہیں وہ ساری لسٹ مطلب آپ کہتے ہیں یہ بھی سیکھیں تو آپ ہمیں ایک موٹی سی بات بتا دیں کیا کرنے ہے ہم وہ کر لیتے اس پر مجھے مجھے یہ مثال دے کر انہوں نے کوئی ملا ہوگا آپ کو ایسا تو اس کو آپ نے کوئی ہاسپٹل کا پتہ نہیں بتا دیا کیا میں نے جو بتایا تھا جو بتانا تھا میں نے کہا جی دیکھیں یہ دین ہے یہ کوئی میڈیکل سائنس نہیں ہے میڈیکل میڈیکل میں بھی اس طرح کوئی نہیں پوچھتا میڈیکل سائنس میں بھی ایک سے ایک چیز بتائیے میڈیکل نہیں بتاتے ڈاکٹرز آپ میڈیسن لیجئے گا اس کے ساتھ یہ نہیں لینا آپ کو یہ نہیں بتاتا بتاتے کامن سینس کی بات ہے یار دنیا کی کون سی تعلیم ہے جس کے اندر دس چیزیں نہیں بتائی جاتی ہم جب سائنس پڑھتے تھے تو اس کے اندر جب ہم لیبوریٹری میں جاتے لیب میں جاتے تھے تو لیب میں جا کر وہ جس طرح کا ہمارے ساتھ یہ کیمسٹری میں اور اس میں اور اس میں <متلسمنٹ> جو ہمارے ساتھ جو میں جو یہ ہمارے ساتھ کرتے تھے تو ہم تو مطلب وہاں تو کوئی سے دماغ میں سوال نہیں آتے تھے یو کرو یو کرو نہ ایسے کرو یہ بوتل اس کے لیے نہیں یہ اس کے لیے نہ یہ مائکروسکوپ اس کے لیے نہیں پیرامیشیم یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا دنیا بھر کی تو چیزیں وہ ہم کو سکھاتے تھے سمجھاتے تھے تو دنیا بھر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سوالات نہیں آتے اچھا رہی بات یہ کہ آپ ہم کو فرائض بولتے ہیں تو یہ جو کچھ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم سیکھتے ہیں نہیں سیکھی ہوئی ہے نہیں سیکھی ہوئی یہ نماز کے لیے ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں عبادت کے لیے ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں اگر یہ چیزیں سیکھیں گے تو فائدہ ہے اور یہی وہ مقصد زندگی ہے جس کو پانے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے تفریح والی زندگیوں میں کھو کر صرف دنیا کی ہی بنانے کی زندگیوں میں کھو کر ہم اپنے دین سے اپنے مقصد سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں لے لیں بالکل اسلام ورحمت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نئیم خالد اطاری سردارآباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں عمران بھائی کی خدمت میں یہ یعنی ہے کہ مقصد حضرات جو ہے ہمارا وہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے تو ہم نے دنیاوی تعلیم یہ ہے وہ حاصل کرنی ہے اس کے بعد ہم نے کوئی نوکری ڈھونڈنی ہے پھر شادی کرنی ہے شادی کے بعد ہم نے کوئی شادی میں کوئی اچھے جہیز والی لڑکی لے کے آنی ہے پھر اس کے بعد سے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے وہی وہ سلسلہ سے چلنا ہے کیونکہ ہمارے بڑے بھی کہتے ہیں کہ میں, میں اپنا زندگی کا جو ایکسپیریئنس وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے دعوت اسلامی کو جوائن کیا تھا میں ایک پیریڈ میں میں نے درخ نظامی کے کورس کے لیے ایڈمیشن بھی لے لیا تھا ایک ماہ کا کورس بھی لیا لیکن انہوں نے کہا جی تم کس قوم کی زندگی گزارنے چلے جا رہے یہ مقصد ہے حیات زندگی کا یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا نے بھی ایسی گزاری تھی بچوں کا بچوں کو پالنا ہے بنیادی چیزیں جو ہیں وہ حاصل کرنی ہے اپنا زیادہ سے پیسہ کمانا ہے بس وہ اسی طرح سے گزر جانا ہے تمہاری آگے کی نسل ہے وہ اس طرح سے کرے گی دیکھیے شادی کرنی ہے روزگار کمانا ہے گھر بار چلانا ہے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے بیوی بی بچوں کی, خد... کی بھی خی... نگہداشت کرنی ہے بچوں کی تربیت کرنی ہے بیوی بی کو ادا کرنے ہیں نکاح بھی کرنا ہے اور آگے مطلب کے بازاروں میں بھی ہمیں جانا ہے پھر ہمیں مسجد میں بھی جانا ہے تو ہمیں رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں تو ہمیں حج کی سعادت نصیب ہو تو ہمیں حج بھی کرنا ہے یہ جو کچھ کرنا ہے یہ سب زندگی کا ایک سائیکل ہے زندگی کا ایک پورا ایک پہیہ ہے جو گھر والوں نے جو آپ کو کہا نا کہ یہ بھی کرنا ہے اس میں جو چیز مسنگ ہے نا جو چیز اس میں کھوئی ہوئی ہے جس کی طرف ہمیں کہا نہیں گیا میں صرف وہ ارش کروں گا یہ جو کچھ کرنا ہے نا جو زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری ہے اس کو شریعت کے مطابق کرنا باشاپ ہے باشاپ یہ سیکھ لیں شادی کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے بچوں کی ولادت ہوئی تو پرورش کرنی ہے کس سے کرنی ہے کس طرح کرنی ہے کمانا ہے تو کیا کمانا ہے کس طرح کمانا ہے یہ وے آف لائف زندگی گزارنے کا جو ایک راستہ ہے تو اس کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ سیکھنا ہے وہ علم دین ہے وہ جو کہ مدارس میں سکھایا جاتا ہے علمی حلقوں میں سکھایا جاتا ہے دعود اسلامی کے مدری ماحول میں سکھایا جاتا ہے دیگر عاشقان رسول کی صحبت میں یہ علم دین سکھایا جاتا ہے میں نے آپ کو ارس کی کہ ہم میں وہاں یو کے میں تھا تو کچھ مشاورت ہو رہی تھی تو لوگوں نے یہی کہا کہ بھائی ہمیں گھر میں وقت دینا ہوتا ہے یعنی اتنا ٹائم لوگ نہیں دیتے گھر میں وقت دینا ہوتا ہے تو کافی جب یہ گھر میں وقت دینے کا سلسلہ چلا تو پھر میں نے کوشش کی کہ بالکل آپ گھر میں وقت دیں ایک بار ہمیں وقت دے دیں اور ہم آپ کو یہ بتا دیں گے نہیں دعوت اس نے والے یہ بتا دیں گے گھر میں وقت کیسے دینا, دینا, دینا ہے بس سبحان اللہ اتنا سیکھ لیں اس کے بعد جا کے گھر میں وقت دیں اگر ہر آدمی اپنے گھر میں ہی صحیح وقت دے دے نا اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے تو کام ہی ختم ہو جائے مثالی معاشرہ بن جائے گا یہی تو نہیں آتا کہ گھر میں ٹائم دینا کیسے ہے اگر گھر میں ٹائم دینے کا پتہ ہوتا تو کیا ہم کو کال آ رہی ہوتی گھر میں صحیح ٹائم دیتا کیا میں بیویوں میں لڑائی ہوتی اگر آپ نے مقصد حیات سمجھا ہوتا تو کیا آج مسلمان اس طرح مطلب کہ دنیا میں و خوار ہو رہا ہوتا کیا پہلے, پہلے مسلمان کا یہ حال تھا جنہوں نے مقصد حیات کو سمجھا تھا انہوں نے دنیا پر حکومتیں کی ہیں ان کا غلبہ تھا آج آپ اور ہم مغلوب ہو گئے آج مسلمان کا غلبہ کہاں ہے آج مسلمان بڑی بڑی تعلیم حاصل کر رہا ہے انہیں تعلیم دینے والوں کا ملازم بننے کے لیے جس طبقے کو پڑھا لکھا ملازم چاہیے تھا اس نے اپنا نصاب دیا آپ کو پڑھایا اور آپ آپ کے لیے ملازمت کے دروازے کھلے ہیں اور اس کے اوپر ستم والا ستم یہ ہو گیا کہ جو دینی حلقہ تھا اس کی پے اسکیل کو اور اس کے لائف سٹائل لائف اسٹینڈرڈ کو اتنا مطلب کہ لو لیول پہ لے آیا گیا کہ لوگ اس طرف جانے کو تیار نہیں ہوتے یہاں پڑھتے لکھتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی جاب اور نوکریاں ڈھونڈ لیتے ہیں اور کہاں کہاں یہ نکل جاتے ہیں اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر کراتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ معیار صبح آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم بچوں کو کیسے بتائیں کہ ان کا مقصد حیا کیا ہے آپ اپنے ہم عمر کو یہ بتائیں کہ امی ابو کی بات ماننا کیونکہ بیٹا مقصد حیات یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح کی زندگی گزارنے کا ہمیں ارشاد فرمایا جو اس انداز پر جیے گا کہا جائے گا کہ یہ بندہ اپنے مقصد کے مطابق جی رہا ہے, بھئی ہے یہ ان شارٹ ہے جہاں جہاں جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے شریعت کے ارشادات سے یا شریعت کے حکم سے یہ ہٹیں گے تو کہیں گے کہ آپ اپنے مقصد سے ہٹ رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹا جی کون چلائی میں مثالی معاشرہ بہت اچھا ہے اور موضوع مقصد حیات بہت اچھا ہے مجھے نگرانے شہر سے یہ عرض کرنی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا سبق بتا دیجیے جس سے ہم لوگوں کو مقصد حیات حاصل ہو میں نے آج ایک واقعہ سنا ہے تو مجھے کسی نے واٹس اپ کیا اثر کی نماز کے بعد حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کسی قبر کے سرانے کھڑے تھے تتفین ہوئی تھی کسی کی تو قبر کے پاس کھڑے ہوئے تو کسی شخص سے کہا کہ اگر اسے دنیا میں آنے کا موقع ملے تو کیا کرے گا تو اس سے کہا کہ یہ اگر کوئی دنیا میں آنے کا موقع ملے تو یہ استغفار کرے گا نماز پڑھے گا اور خیر و بھلائی کے کام کوئی ترجیح دے گا تو آپ نے اسے دیکھ کے شاید فرمایا کہ اب یہ تو فوت ہو گیا یہ تو یہ کام نہیں کر سکتا اب جو زندہ ہے نا وہ یہ کر لیں توبہ کے بارے میں میسج پر سوال آیا ہے کہ ہم اب توبہ کرنا چاہتے ہیں لیکن توبہ کیسے کریں توبہ تو اللہ نے ایسا انعام دیا ہے مطلب سچی بات تو یہ ہے مطلب میں نے جو کتاب میں پڑھادم توبہ ندامت جو ہے نا یہ توبہ ہے یعنی آپ کو ندامت ہو گئی نا یہ بھی توبہ ہو گئی کیونکہ گناوں پر ندامت یہ ملتی اللہ کے رحمت سے اور اللہ جسے گناوں پر ندامت دے دے تو اس کے گناہ بخشنے کے وہ اہتمام بھی فرما دے تو سچی توبہ کریں اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کا مقصد اسلام و دین پر چلنا ہے صحابہ کرام کی سیرت پر چلنا ہے قرآن سرکار کی سیرت کا ہمیں درس دیا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک صحابہ کرام علیہ مردوان کی سیرت کا ہمیں پتا دیا بہت سارے رول ماڈل ہیں ہمارے لیے سرکار صد اللہ تعالی وسلم کے صدقے توفیل اور آکا نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں اس کا مطالعہ کریں میں واقعی بتا رہا ہوں جب بزرگوں کا مطالعہ کرتے ہیں نا ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں زندگی گزارنے کا ایک ڈائریکشن ملتی ہے آپ پڑھیں آپ بختت المدینہ سے کتابیں اللہ والوں کی باتیں تقریباً چار یا پانچ جلدیں آ چکی ہیں خیلت الولیا خیلیت, الولیاء خیلیت, الولیاء خیلیت, الولیاء خیلیت الولیاء کا یہ ترجمہ ہے یہ پانچ جلدیں آ چکی ہیں یہ لے لیں آپ میرے بات مانے آپ اور اس کو پڑھیں صحابہ کرام علیم اور ادوان سے لے کر اولیاء کرام تک کی کئی سیرتوں کا بہت زبردست یہ مدنی گلدستہ ہے بگیچہ بگیچہ باغ ہے گارڈن ہے گارڈن تو وہ لے لیں آپ اور اس کو پڑھیں پوری یہ چار پانچ جلدیں اللہ والوں کی باتیں یہ آپ دعوت استاؤں کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے آپ کے پاس اگر ہے hey, اسپیس تو آپ اپنے پاس اسپیس میں وہ رکھ لیں اس کو ورنہ و تو صحدیت حاصل کریں اور ایک بار اس کو پڑھ لیں اللہ والوں کی باتیں مدینہ مدینہ ہو جائے گا پتہ چلے گا زندگی کے گزارنے کا مقصد کیا ہے یہ بھی تو اپنا گھر بار چلاتے تھے کاروبار کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے حقوق حقوق کو لباد ادا کرتے تھے حقوق اللہ کی بجاوی کرتے تھے تو بس اللہ کے حقوق ادا کرے بندوں کے حقوق ادا کرے اپنی زندگی کے مقصد کو پالے ایک بات بڑی واضح ہوگی آج آپ کے مدنی پھول سن کے کہ مقصد حیات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو مسجد میں آنا ہے اور آکے کے جو ہے وہ تصویر پڑھنی ہے یا نماز اور جو ہے وہ نوافع ادا کرنے ہیں بلکہ جب ہم مقصد حیات کی بات کرتے ہیں تو ایک بندہ اگر روڈ پر چل رہا ہے اور وہ نگاہیں جھکا کر بعد نگاہی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چل رہا ہے تو یہ بھی گویا کہ اپنے مقصد حیات پر عمل کر رہا ہے یوں ہی اگر کوئی بندہ روڈ پر جا رہا ہے اس نے کسی نابینا کو دیکھا کسی بے سہارا کو دیکھا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جو ہے وہ روڈ سے پار کروا رہا ہے کسی مفلوج کو کسی اپاہج کو روڈ پار کروا رہا ہے تو یہ بھی اپنے مقصد حیات پر عمل پہ رہا ہے مفہوم بڑا وسیع ہے اس کا معاشرات بھی, بھی ہیں معاشیات بھی ہیں معاملات بھی ہیں عبادات بھی ہیں ان سب کا جو ہے مجموعہ ہے جا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں تک پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت ہوگی اللہ اللہ سبحان اللہ تو اللہ قریب ہم سب کو زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توحفے کا تحفظ کال چلا دیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد جنید رضا دیر کی سے عرض کر رہا ہوں سلسلہ مثالی معاشرے میں نگران شعرا ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں اور معاشرے کی اچھے معاشرے کے حوالے سے ہر ٹاپک کو اس انداز سے لے کے چل رہے ہیں کہ مدینہ مدینہ میرے نگران شعرا کی بارگاہ میں سوال ارض یہ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر مقصد حیات کو ایک بہت بڑی تعداد جہاں ڈھولی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ مسلمانوں کے جو اسلام اور دین پر مختلف مطلب باتیں کستے ہیں جیسے کھاؤ پیو جان بناؤ کے نعرے کو مقصد ہے سمجھنا ارے بھائی مولوی بن کے کیا کریں گے مولوی مولویوں کا تو اپنا ہی پیٹ نہیں بھرتا یا اس طرح کے جنت اور جہنم کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا اچھے برے مال تو طرح طرح کے جملے کسے جاتے ہیں تو پیارے اور پیارے محترم شرا دیجیے کہ ایسے لوگوں کی کس طرح اصلاح کی جائے اور کس طرح ان کی اصلاح کریں سلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اصل میں یہ جو باتیں کرتے ہیں نا یہ بےچارے قابل رحم ہیں اور علم دین سے دوری کی وجہ سے ان کو یہ ساری باتیں شیطان سجھاتا ہے تاکہ یہ مذہب کے قریب یا مذہبی لوگوں کے قریب نہ ہے یا پھر ان کو بعض اوقات ایسا کوئی مطلب داڑھی والا ان کو مل جاتا ہوگا جو بیچارہ خود ہی مطلب کہ جہالت سے بھرپور ہے ٹھیک ہے داڑھی تو ہر داڑھی رکھنے والا ان عمل کا پیکر ہو یہ ضروری تو نہیں نہ ہوتا اب رہی بات کہ مولویوں کا پیٹ نہیں بھرتا تو بھائی کون سا مولوی ہے جس کا پیٹ نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ مولویوں کا پیٹ بھرتا ہے یہ بےچارے منڈوں دا داڑھی منڈے ان کے پیٹ نہیں بھرتے مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر آپ واقعی کو صحیح معنوں میں علم دین حاصل کر کے اور علم دین کے حوالے سے اگر آپ کوالیفائڈ ہیں میں نے کا ہے بے روزگار رہ سکیں گے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے بڑی مطلب کہ یہ مذہب اور دین پر چلنے والوں کے لیے اللہ نے بڑی کشحد کی عطا فرمائی ہے اور یہ تجربہ مجھے دعوت اسلامی کے متی ماحول میں میں دیکھتا ہوں ایسا نہیں نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں لاکھوں کروڑوں لوگ فائلے ہاتھ میں لے کر گریجویشن کی سرٹیفکیٹ اور ماسٹر کے لے کر روڈوں پہ گم رہے ہوتے ہیں نہیں ان کے پاس روزگار تو پیٹ بھرنا جو ہے نا یہ تنزیہ کہتے ہیں اور موریہ کا تو پیٹ نہیں بھرتا ایسا یہ اصل میں یہ ایک پری پلان مذہبی لوگوں کے خلاف ایک مائنڈ ایک زہر بھرا گیا ہے کہ یہ مذہبی لوگوں سے دور رہیں گے تو یہ مطلب کہ یہ بھٹکتے رہیں گے یہ مذہبی طبقہ ہی تو آپ کا رہنما ہے آپ نے جب مطلب کہ بچہ پیدا ہوا تھا تو مذہبی آدمی کو تو بلایا تھا داڑی والے کو کیا ہسپتال کے کی مطلب سب سے بڑے اسپیشلسٹ کو بلایا تھا کہ کان میں اذان دینا ذرا میرے بچے کی مطلب یہ جو طبقہ بچے کی پیدائش سے لے کر ہمارے جنازے کی نماز تک اور جنازے اٹھانے سے لے کر قبر میں اتارنے تک اور قبر میں اتارنے کے بعد اذان و دعا اور فاتحے تک کہ سوئے تیجے تک اور چالیسویں و برسی تک اور پھر وراثت کے مال کی تقسیم تک جو شخص آپ کے ساتھ قدم قدم پر کھڑا ہوا ہے یہ وہ مذہبی طبقہ ہے اس میں کچھ کو آپ انوالو کرتے ہیں آپ کی وراثت کے مسائل ہوتے ہیں تو یہی علما مفتیاں نے آپ کے مسائل حل کرتے ہیں جب میاں بیوی بی کا مسئلہ سنجیدہ ہو جائے زیادہ اور بات نوبت نوبت طلاق تک پہنچتی ہے تو یہی طبقہ ہے جو آپ کے گھر کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کے سامنے ایک پراپر راہ رکھ دیتا ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے زندگی جن کے ساتھ ہم اٹیچ ہوئے یہ ہماری زندگی ان کے ساتھ اٹیچ ہے اور ہم انہی کے بارے میں کمزور باتیں کرتے ہیں تو یہ شیطان زبان پر چڑھ کر عموماً بول رہا ہوتا ہے ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے یا پھر وہ طبقہ جو دین کو صحیح سمجھتا نہیں ہے اور دین کے اندر وہ باتیں لانے کی کوشش کرتا ہے جس کے دین نے اجازت نہیں دی ہے وہ اپنی ہی خواہشات کو دین بنانے کے چکر میں ہے یعنی وہ جو چاہتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ ایسا دین اس طرح کا حکم نازل کرے خود کو خود کو نہیں بدلتے حکم شریعت کو بدلنے قرآن بدل دیتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ان کے شر سے بچائے آپ اس میں علم دین کی روشنی کو عام کریں درس و بیان عام کریں مسجد میں درس عام کریں چوک درس کو عام کریں اجتماعات کی ترکیب دیں لوگوں کا ہفتہ و اجتماعات میں لے کر آئیں مدنی قافلوں میں سفر کرائیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بہتری آئے گی مقصد محمد محمد محمد حیات کو سمجھنے کے لیے ایک کانسیپٹ میرے ذہن میں یہ ابھی آپ کی گفتگو سے آیا کہ بالخصوص مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بہنیں اللہ تعالی رحمت کرے ان کا کردار بڑھ ہی جاتا کہ اللہ کی رحمت سے یہ تمام تر دنیاوی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے ہوئے ان ریسپانسبلٹی پورا کرتے ہوئے وہی سوسائٹی میں اسی معاشرے میں معاشرتی اخبار کو ہی لے کر چل رہے ہیں تو خود ایک رول ماڈل ہوتے ہیں اگر نیکی کی دعوت کو عام کیا جائے اور ایک ایسا شخص کے جس کو مقصد حیات سے آگاہی کی صورت نہیں ہے اس کو نہ یہ بتائیں کہ الحمد جو ذمہ داریاں آپ پر ہیں وہ ذمہ داریاں مجھ پر بھی تو ہیں لیکن رحمت خدا کرم مصطفیٰ سے اس مدری ماحول کی برکت سے میں ان ذمہ داری کو کیا کرنا یہ سب کو پتہ ہے کیسے کرنا یہ مدری ماحول بتا ہے اس کیسے کرنے کے کی پیچھے انشاءاللہ شاء اللہ ہم چل پڑتے ہیں تو کامیابی ہمارے ختم چلتا نہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جب گیٹ اپ بدل جائے گا تو ویسے کہ ساری زندگی کا اندازہ بدل جائے گا بھائی سر پر امام ہے تو محبوب کریم نے امامے کا ٹاس سجایا ان کی سنت ہے چہرے پر داڑھی ہے رکھنا خواہ ہے تو چہرے پر داڑھی ہے ہم نے انگریزوں کی طرح غیر مسلموں کی والا لباس نہیں پہنا کوشش کرتے ہیں کہ وہ لباس پہنے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو یہ ہم نے اپنا انداز بدل دیا اپنی گفتگو میں سچلے آنا ہے اپنی گفتگو کو گبت سے بچانا ہے اپنی گفتگو کو چگلی سے دل آزاری سے بچانا ہے حلال کمانا ہے وہی بیوی بی, وہی بچے وہی گھر بار وہی کام بلدی کاج بلدی کاروبار آپ بھی نوکریاں کرتے ہیں تو ایک مذہبی شخص بھی نوکریاں کرتا ہے آپ کاروبار کرتے مذہبی شخص بھی کاروبار کر رہا ہے کیا ہے سوسائٹی میں رہ کر اس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں حمدہ ایسا نہیں کہ دعوت اسلامی والے ہٹ کر کٹ کر کسی جزیرے میں رہتے ہیں ایک مسجد کا امام ہے مسجد کا امام بھی تو یہ زندگی گزار رہا ہے سوسائٹی میں زندگی گزار رہے ہیں اور ایسی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں کہ ایسی زندگی گزارنے کا کچھ لوگ بھی صرف خواب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ایسی گزرے اور وہ گزارے ہوتے ہیں مجھے لٹرلی ایسا نے جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ شیئر کی انہوں نے کہا کہ میرے جو سسرال والے ہیں وہ سارے تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے سارے جتنے داماد ہیں یہ سارے علی علی تاریخ کی طرح جو ہے وہ ہو جائیں یعنی یہ جو ایک, ایک, ایک, ایک ہجاب تھا ہے نا اس کو ہٹا کر کے اس کو دور کر کے مذنی ماحول کے قریب جو ہے وہ آنے کی حادت ہے اور یہاں ایک اور چیز کو بھی بڑا واضح کر دیں کہ وہ لوگ جو اپنے سارے معاملات کے اندر اللہ سے بارک وطالعہ کی اطاعت و فلم برداری اور شریعت کے حکام کو ملحوزے کھاتے رکھتے ہیں وہ کوئی بعض بار لوگ سمجھ نہیں یہ ایسے بچارے جاہر سے ایسے لٹو پٹو سے لوگ ویلے نکمے نہ کارے کوئی کام نہیں بس یوں ایسے خالی گھوم رہے ہیں اس کا بھی جو ہے کوئی سدے باپ اور علاج ہونا چاہیے اس پر بھی مدد پور ہونی چاہیے یہ جو, جو یہ مذہبی ماحول سے جو ویوستھا ہوتے ہیں ان کی ان کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی ان کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی بس ایسے ہی گاؤں دیہات سے اٹھ کے آ ہیں یا اس کا جس کوئی کام نہیں ملتا وہ مدرسے میں آ جاتا ہے یہ بھی ایک وہ نظام بنا ہوا دیکھیے یہ غلط فہمی ہے ایسا نہیں ہے الحمد یہ اصل تعلیم حاصل کرنے والے ہی ہیں قرآن و حدیث کی تعلیم فرض و واجب کی تعلیم حرام و حلال کی تعلیم یہ اسلام میں یہ مسلم، مین مسلمان کی تعلیم ہے جسے چھوڑ کر یہ دوسری تعلیموں کے پیچھے پڑ گئے مین تعلیم یہ ہے جسے انسان واقعی انسان بنتا ہے اور انسانیت سکھاتی ہے یہ تعلیم اس کے بعد دنیاوی تعلیم دو وہ جہاں جواز ہے وہاں جائز ہے وہ سیکھتے آتی ہے کیا دنیاوی تعلیم یافتہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں ہے تو یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس مدنی ماحول میں سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں بلا مبالغہ ہزاروں سے بھی بڑھ کر ایک بہت بڑی تعداد ہے جو الحمدللہ پاکستان اور بیرون ممالک میں ہمارے ساتھ وابستگان ہیں پروفیشنلز ہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لیے ہوئے ہیں الحمد رب العالمین ایم فل کیے ہوئے ہیں ماسٹر کی ڈگری لیے ہوئے ہیں ایجوکیشن سیکٹر کے لوگ ہیں الحمدللہ اکاؤنٹس کے سیکٹر کے لوگ ہیں آئی ٹی کے سیکٹر کے لوگ ہیں آپ کی میڈیا کے سیکٹر کے لوگ ہیں کون نہیں ہے دعوت اسلامی کے ساتھ اگر آپ نہیں تو آئیے حضور آپ ہمارے قریب آ جائیے آپ ان جس قدر قرب پائیں گے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی میں کیا کیا زندگی کا لطف آئے گا آپ کو لگے گا کہ میں کوئی مقصد والا کام بھی کر رہا ہوں صرف دنیا ہی بنا رہا ہوں دعوت اسلامی کے مدعی ماحول میں رہ کر میں اپنی آخرت کی تیاری کی بھی کوشش کر رہا ہوں کالس لے لیں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 وفاق بول رہا ہوں جی عرب شریف سے نگار شرح کا یہ پروگرام جو مسالی معاشرہ ہے ماشاءاللہ اللہ ڈیلی دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ جو ذہن میں اشکالات صدا ہو رہے تھے ان کا حل ملا ابھی نگان شرح نے ایک بات درج کی ہے کہ جو ہم نے چیزیں زندگی میں حاصل کرنی ہے یعنی جو ہمارا زندگی کا طریقہ ہے کہ شادی کرنی ہے آ, کاروبار کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اور اس کو صرف شریعت کے مطابق کرنا ہے تو یہ ایک بہت پیاری بات تھی جو کہ ذہن میں بہت زیادہ الجھنے پیدا ہو رہی تھی ان کو یہ بات نے حل کر دیا جزاک اللہ خیر اللہ عمل کی بھی توفیق دے آپ نے حوصلہ افزائی بھی کی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ نے کال کی اس پر بھی آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ نیکی کی دعوت کو عام کریں عشب. عام آدمی غلط فہمی کا شکار ہے لوگ دین, و... دین پر چلنے والوں کہتے ہیں مولانا کو دنیا کا کرو لوگ کہتے ہیں مولانا کو دنیا کا کرو میں پوچھتا ہوں وہ دنیا کا یہ کیا کرے صحیح. آپ بولتے ہو مولانا کو دنیا کا کرو یہ مولانا دنیا کا کیا کرے اچھا یہ بتائیے شادی کرے شادی تو کر لی اس نے کاروبار کرے کاروبار تو کرتا یہ نوکری کرتا ہے اپنا, اپنا روزگار کماتا ہے گھر اس کا اپنا ہے کرے کیا کرے یہ اپنا دنیا کا کیا مطلب کہ ماں زدہ دنیا کا کرنا ہے یہ کہ جھوٹ بولے دھوکہ دے وعدہ خلافی کرے فلمیں ڈرامے دیکھے گانے باجے سنے بے پردگی کرے ادم بازی کرے اچھل کود کرے لوگوں کو ستائے لوگوں کو مارے لوگوں کو س... تلفیاں کرے بازاروں میں آ کر لوگوں کو دھوکہ دے کیا کرے یہ دنیا کا دنیا کا ہے کیا دنیا کی زندگی کا کیا کام دنیا کی زندگی سے اپنے نے کیا مراد لے لی ہے آدمی عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ حلال اور جائز طریقے پر اپنی زندگی گزارے روزگار کمائے اور گھر والوں کی ماں باپ کی خدمت کرے بی بچوں کے حقوق ادا کرے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اذان و مسجد میں چلا جائے سچ بولے جھوٹ سے بچے دھوکے سے بچے وعدہ خلافی سے بچے غیبت چگنی سے بچے بدگمانی سے بچے لوگوں کے دل آزاریوں سے بچے حق تلفیوں سے بچے پڑوسوں کے حق ادا کرے وہ ہم سے ہر ایک کو یہ کرنا ہے مسلمان کو اور بس صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ یہ اپنا گیٹ اپ بدل دیتا ہے اور یہ اپنے وجود سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ایک کامل ایک مطلب کے بآمل مسلمان ہوں کیونکہ میں نے داڑھی رکھی ہے اور سرکار کی سنت داڑھی رکھنا میں نے سرپر امامہ سجایا ہے سرکار کی سنت ہے امامہ سجانا میں انگریزوں کی طرح بالی بناتا میں نے زرفیں رکھی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے میں نے اپنے لباس کو نبی پاک کے طریقے کے مطابق ڈالا ہے اگر ایک عام آدمی یہ کرتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے صرف اس سے اس سے کیا سب کچھ بدل جاتا ہے نہ اس سے سب کچھ یہ بدلتا ہے کہ اس سے آپ کے دل کی دنیا بدلتی ہے امامہ باندھ کر یہ حیا اور برائی کی طرف نہیں جاتے اللہ داڑھی رکھ کر آب برائی بھی حیا کی طرف نہیں جاتے اللہ اللہ یہ اسلام و دین نے اپنے ماننے والوں کو خود ایک گیٹ اپ دیا ہے ایک وزا دی ایک وزع کرتا مسلمان کی وہ کھاتا ہے تو اندھیرے میں دیکھ کر آپ بھی سمجھے گا کہ یہ مسلمان کھا رہا ہے تو ایک پریکٹیسنگ مسلم بناتی ہے دعوت اسلامی حمد. اور ہمیں پریکٹیسنگ مسلم کے ساتھ زندگی گزارنا ہے آج دنیا میں کتنے ہی علم و عمل کے پیکر مسلمان الحمد دنیا بھر میں بڑے نمایاں اور اہم مقام پر بھی اپنی مطلب کی خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں اور ان کی دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہوتی حمد. ہے مگر ظاہر ہے کہ اس اسٹیج پر آنے والے لوگ زیادہ نہیں ہوتے کم ہی لوگ ہوتے جو بڑی اسٹرگل کے ساتھ کہیں پہنچتے ہیں کال چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبر ریاضم ریاضمت اتاری لاہور سے آج کا موضوع مقصد یا بہت ہی اچھا ہے لیکن ہم لوگوں نے اس مقصد کو چھوڑ کر ایک دوسرے کی چگلی اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دی ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور جس طرح بابا جان ہمیں زندگی کے متعلق بتاتے ہیں اسی طرح ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاء اللہ دیکھیے اسے ٹانگے کھینچنے کو فائدہ نہیں اللہ تعالی نے جس کے مقدر میں جو لکھا ہے نا وہ اس کو مل کر رہے گا آپ کی کسی سے جلنے سے حسد کرنے سے جلیسی سے اس کی وہ نعمت چلی نہیں جائے گی بلکہ آپ خود ہی اپنی حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے اس کو نعمتیں مل ہیں ملتی رہیں گی اور آپ جیسے جیسے اس کی نعمت بڑھے گی نا آپ کا حسد بڑھے گا کتنا بد قسمت ہے وہ شخص جو جس کو کسی کی نعمت سے حسد ہو جائے کتنا بد نصیب ہے میں واقعی کہتا ہوں بڑا بد ہے وہ شخص جس کو کسی کی نعمت سے اصد ہو گیا اس کی شہرت سے اصاد ہو گیا اس کی دولت سے اصد ہو گیا اس کی صحت سے اس کی عزت سے اس کی محبت سے اس کے اتفاق سے یا اس کے گھر بار کے اچھے ماحول سے اگر اس کو حسد ہو گیا یا اس کی کسی اور اللہ کی نعمت کا حسد ہو گیا کہ اللہ نے اگر اس کی مقدر میں اس نعمتوں کا برنا لکھا ہے تو چونکہ آپ کا حسد آپ کا حسد اس کی نعمت کے ساتھ چپک چکا ہے جیسے جیسے اس کی نعمت بڑھتی جائے گی آپ کا حسد بڑھتا چلا Allah جائے گا Allah. Allah. بے سکونی بڑھتی بے جائے Allah. سکونی Allah. اور مطلب Allah. کہ اتنی مطلب جینا مشکل ہو جائے گا اور اس کو پھر اپنی غلطی ماننے کو بھی تیار نہیں ہوگا مطلب بڑی زندگی مقصد سے اتنا ہٹتا ہے وہ کہ اللہ کی پناہ اللہ کریم ہم سب پر اپنا خاص فصل و کرم فرمائیں اپنے مقصد حیات پر ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن کریم کو درست پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آئیے یہ چلتے ہیں امیر اہل سنت کی طرف